پشن <سؤال> سردیلا ترجمہ دیکھئے ترجمہ بھی یاد کر کے کتاب الفالات باب المواقی نماز کی کتاب باب ہے مواقیت کا عبداللہ عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان صلی اللہ علیہ وسلم قالا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت زہری اذا زالت الشمس زہر کا وقت جب سورج زائل ہو وقانا کانا الرجل رجولی ہی اور آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے لم یحضور الفرو جب تک عصر کا وقت حاضر نہیں ہوتا یعنی جب سورج زائل ہوگا تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا اور آدمی کے قد کے برابر اس کا سایہ ہونے تک یعنی ایک مسل سایہ ہونے تک زہر کا وقت باقی رہے گا جب آدمی کا سایہ ایک مسل ہو جائے یعنی اس کے قد کے برابر زہر کا وقت ختم اثر کا شروع زائل اپنی جگہ سے ہل جانا ٹل جانا اس کو کہتے ہیں زائل ہونا تو جب سورج زائل ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ جب سورج مغرب کی طرف کو جھک جائے سورج مغرب کی طرف کو جھک جائے بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے سورج سیدھا جب وہ مغرب کی طرف کو جھک جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سورج زائل ہو گیا زوال ہو گیا زوال فوقت العصری معالم تصفر شمسو اور اثر کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہیں ہوتا یعنی سایہ ایک مثل ہونے سے لے کر سورج کے زرد ہونے تک اثر کا مختار وقت رہتا ہے وقت الفلاط المغرب اور مغرب کی نماز کا وقت معلوم یقیبی شفاقو جب تک شفق غائب نہ ہو سورج ڈوبتے ہی مغرب کا وقت شروع ہو گیا اور جب تک شفق وقت افق پہ رہتی ہے شفق شفق کہتے ہیں سرخی کو سورج کے غروب ہونے کے بعد افق میں سرخ سرخ روشنی سی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شفق جب تک وہ شفق باقی رہتی ہے مغرب کا وقت باقی رہتا ہے یہ تقریباً فجر کا وقت اور مغرب کا وقت دونوں برابر برابر ہوتے ہیں اوسطن ڈیڑھ گھنٹہ فجر کا وقت اور مغرب کا وقت تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے بقت سالات عشائی اور عشا کی نماز کا وقت الا نصف اوساتی الا نصف لو ساتی درمیانی آدھی رات تک ہے درمیانی آدھی رات کچھ راتیں بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں کچھ بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہیں درمیانی رات ہے آدھی جب ہوتی ہے نہیں بارہ بجے تک تو کبھی بھی نہیں ہوتا پونے بارہ گیارہ پچاس تک وقت جاتا ہے عشاء کا بس اس سے لیٹ نہیں عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے سچل جو درمیانی رات ہو وہی تو کہہ رہا ہوں درمیانی آدھی رات تک کچھ راتیں ہیں بہت زیادہ لمبی کچھ راتیں چھوٹی جو درمیانی رات ہوتی ہے نا درمیانی رات جب آدھی ہو تو عشاء کا وقت ختم غلط کہیں دین ہے آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے و وقت صلاه الصبح اور صبح کی نماز کا وقت من طلوع الفجر فجر طلوع ہونے سے لے کے ما لم تطلع الشمس اس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا رواه مسلم نے اس کو مسلم نے روایت کیا ہے والا هو من حديث بریدہ تا في العصر اور اسی یعنی مسلم کے لیے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے عصر کے بارے میں فی العصر کے بارے میں وَالشَّمْسُ شمس نَقِيَّةٌ نفی آتن سورج سفید ہو صاف چمکدار اس وقت تک وقت رہتا ہے اثر کا ابن حدیثی اموسا اور اموسا کی حدیث میں وہ شمس مرتاف آتن سورج بلند ہو سورج بلند ہو یا سورج سفید چمکدار ہوا صاف ستھرا ہو یا سورج زرد نہ ہو معنی ایک ہی ہے جب سورج زرد ہو جاتا ہے پیلا ہو جاتا ہے مگر سے پہلے اس کی شعا ختم ہو جاتی ہے تو پھر اثر کا وقت ختم ہو گیا سورج طلوع ہونے کے بعد نماز قزا ہو گئی طلوع ہونے کے بعد ادا کرے طلوع ہونے کے کم از کم پندرہ منٹ بعد وہ شراب تو پڑے گا وكان يقضي فينا الى ابي صلى الله عليه وسلم حين قام ابي الصديق بعد الشاء واحيانا قديمها واحيانا اثيرها اذا هو مستمعه اجل النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالغداه والمسلمن حديث ابي مصطفى قام الفجر حين شق الفجر ونادى عندما يدعو عليه بالبركه وعن رضی, اللہ عنہ ابو برزا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصر کی نماز پڑھتے مدینہ تھی پھر ہم میں سے کوئی ایک آدمی واپس لوٹتا فی رحلی ہی اپنے گھر میں اکثر مدینہ تھی مدینے کے دور والے عصے میں جس کا گھر مدینے میں دور بھی ہوتا وہ بھی گھر واپس لاٹ لوٹتا وہ شمس اور صبح جبھی زندہ ہوتا مطلب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا وکانہ کان یس صحیح اور آپ پسند کرتے تھے کہ عشاء کو لیٹ کریں مؤخر کریں وکانہ کانا یک راہ النعما قبلہ و الحدیث اور آپ عشا سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے وکانہ کانا یعن فاطل المنصلات اور آپ صبح کی نماز سے اس وقت لوٹتے فینا یریف الراجل جلیسا جب آدمی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا آپ ساٹھ سے سو آیات تلاوت کرتے تھے متاثنگی یعنی کم از کم ساٹھ زیادہ سے زیادہ سو آیات یہ آپ کا معمول تھا فجر میں تلاوت کرنے کا کبھی کبھار اسے زیادہ بھی تلاوت کر لیتے تھے کبھی کبھی اسے کم بھی کر لیتے تھے تو فجر کی نماز سے اس وقت لوٹتے جب آدمی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو پہچان لیتا تھا مطلب اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے جب نماز شروع کرتے تو ساتھ والا بندہ بھی پہچانا نہیں جاتا تھا اتنا اندھیرا ہوتا اور نماز جب ختم ہوتی نماز سے لوٹتے تو ساتھ والے بندے کو بندہ پہچان سکتا تھا ساتھ والے کو پہچاننے کا اس لیے کہا ہے کہ دور والا پہچانا نہیں جاتا تھا ابھی اتنا اندھیرا باقی ہوتا تھا اندھیرے اندھیرے میں پڑھ لیتے تھے و عندہ ہوں اور ان دونوں کی روایت یعنی بخاری اور مسلم کی ادیتی جابیرن جابر رضی اللہ علیہ عدیز سے عشا یو قدیمہ اور عشاء کی نماز کبھی آپ مقدم کرتے پہلے پڑھ لیتے اور کبھی آپ لیٹ پڑھتے <فَار> روحا کا بخرول مقدم بنا لو